بسم الله الرحمن رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله متو متو اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ نغمات رضا لیے ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج یقین جانے دل بہت خوش ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ کلام رضا میں سے اس قصیدے کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور سننے کی سعادت ملنے والی ہے جس کو خود امام عشق و محبت آلہ حضرت نے کسیدہ نور کہا ہے کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی اور کیا بات ہے اس قصیدے کی یقین جانے ایک ایک لفظ گویا موتیوں کی مانند ہے اور سونے میں تولے جانے کے قابل ہے اعلی حضرت نے میرے آقا علی سرات کی شان جی ہاں نوری آقا کی شان اس نور والے آقا علی سرات کی شان کو جس نورانی انداز میں بیان کیا ہے میں رب کریم کی بارگاہ میں کرتا ہوں یاد حضرت کے مبارک کسی کے صدقے ہمارے دل کو بھی نبی پاک کے عشق سے معمور فرمائے ہمارے دل کو بھی نبی پاک کے نور کی خیرات عطا فرمائے یقین جانے اگر عشق میں کر یہ قصیدہ پڑھا جائے سنا جائے تو دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے قصیدہ نور کے بارے میں کچھ میں بتانا چاہتا ہوں کسی نور سب سے پہلے کب پڑھا گیا سب سے پہلے یہ کسیدہ سے قادری بدایون میں 5 سو سترہ سے میں ہجری کو پڑھا گیا یعنی آج سے کم و بیش ایک سو بیس سال پہلے جس میں ہندوستان کے نامور علماء اور مشائق موجود تھے مولانا ابد القادر بدایونی صاحب تھے مولانا وسیع احمد محدث صورتی صاحب تھے مولانا ہادی علی خان صاحب تھے مولانا ہدایت رسول صاحب تھے مولانا عبد السمد سہوانی شاہ علی حسین اشرفی میاں کچوچری اور دیگر علماء موجود تھے اور شاہ ابوال حسین نوری میاں جو کہ اس مجلس کے جو تھے وہ صدر بھی تھے حضرت فاضل مریلوی ہمارے امام آضرت بھی امام اہل سنت اعلی حضرت بھی وہاں موجود تھے سبحان اللہ یعنی جس ڈیڈیکیٹ کیا جس کا انتصاب کیا جس شخصیت کے لیے یہ کسی کا مکتا لکھا گیا وہ شخصیت بھی وہاں موجود ہیں جی ہاں اعلیٰ حضرت کے اس, اس قصیدے کا جو آخری شیر کیا ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا یعنی احمد نوری میاں بھی وہاں موجود ہیں ابو نوری میاں بھی وہاں موجود ہیں اب کے مشہور ناخوا کیا وہ محفل ہوگی ذرا غور کرے چل کے ناظرین منظر کیا ہوگا اللہ حضرت موجود ہیں اب ابو الحسن حسین نوری میاں صاحب موجود ہیں اور بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور مشہور ناخوا حبیب کادری صاحب تھے مرحوم اور انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جب قصیدہ نور پڑھا لوگ بیان کرتے ہیں کہ محفل سراپ نور بن گئی ہر ہر شیر چار چار پانچ پانچ بار پڑا گیا صبح 10 بجے کسیدہ نور شروع ہوا اور دوپہر ایک بجے تک یہ قصیدہ نور چلتا رہا زہر کی اذان تک یہ قصیدہ چلتا رہا آنسو بہتے رہے اور ہچکیاں بنتی رہیں سبحان اللہ آج اس محفل کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے ایسا کیا ہے اس قصیدہ نور میں ایسی کیا چاشنی ہے جی ہاں آپ سنتے جائیے گا اور ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا دنیا اسلام کا یہ مشہور معروف کلام ہے جو میرے امام ہمارے امام امام کو محبت آلہ حضرت نے لکھا پہلا شیر صبح تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا لینے کا آیا ہے تارا نور کا بارہ کس کو کہتے ہیں باڑا کہتے ہیں خیرات کو بھیک کو اور بٹتا ہے یعنی تقسیم ہوتا ہے اچھا تیبا آپ سب جانتے مدینہ منورہ کو تیبا کہا جاتا ہے صدقہ یہاں مراد ہے خیرات کی اب ذرا اس شیر کا مطلب سمجھیے کہ آلہ حضرت کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب صبح ہوتی ہے تو نور کی خیرات تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور صرف زمین والے خاکی یعنی انسانی خیرات لینے نہیں پہنچتے آکا تو سب کے آقا ہے نا دامن پھیلائے نورانی ستارہ بھی بھیک کی خیرات لینے نبی پاک کے در پر حاضر ہوتا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین میں اب آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں اللہ آپ کو بار بار مجھے بھی اور آپ کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری خدا کی قسم جب فجر کا وقت کمبد خدرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر جب یہ شیر بندہ پڑھتا ہے نا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا اس کا لطف الفاظ نے بیان نہیں کیا جا سکتا میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ ہم سب کو یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے اسکرین پر صبح طیبہ کا منظر بھی دیکھیے اور یہ شیر آئیے طرز میں سنیے صبح طےبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا سدکا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا آئے شبھو سیبان میں ہوئی ہے بٹ تارباڑ کا صبح سو میں ہوئی بٹتا بٹتا ہے با میں ہوئی بٹتا ہے مد نور, نور کا آیا ہے تا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان سبحان اللہ ستحان اللہ اگلا شعر سنیے باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو بل ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا کچھ مشکل الفاظ کا ترجمہ پہلے سمجھ لے پھر شعر سمجھنا آسان ہو جائے گا باغ تیبہ مدینے کا باغ اچھا پھر اس میں ایک سہانا عمدہ انوکھا پیارا پھولا پھولا سے مراد ہے کھلنا اور مست سے مراد یہاں کیا ہے مخبور شرشار جومنا اچھا بو یہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلما نور کا اس سے مراد ہے نورانی ترانا بالا حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باغ میں ایک ایسا نورانی پھول کھلا ہے مدینے کے باغ میں ایسا نورانی پھول کھلا ہے جس کی قلب و روح کو معطر کر دینے والی خوشبو سے انسان تو انسان بلبلیں بھی جو ہیں وہ مست ہیں مخبور ہیں سرشار ہیں اور بلبلوں نے نور کا ترانا گانا شروع کر دیا ہے اور اس دن سے لے کر آج تک گا رہی ہے جی ہاں جب سے نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام نے مدینے میں قدم رنجا فرمایا میرے شیخ طریقہ تمیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا کر کے ہجرت یہاں آ گئے مستفی روشنی آج گھر گھر مدینے میں فروم دے آج تک مدینے کی شام مدینے کی صبح نرالی اور گویا ایسا یہ باغ پھولا ہے میرے آقا کے قدم رنجا فرمانے سے کہ بلبلیں نوری ترانہ گاتی چلی جا رہی ہیں اور قیامت تک گاتی رہے گی اور یہ بلبلے کون ہیں یہ نبی پاک کے سناخا ہیں یہ نعت لکھنے والے یہ نعت پڑھنے والے اور سبحان اللہ چمنستان رسالت کی مہکتے پھول بلبلے چمرستان رسالت امام اہل سنت کی ذات بھی ہے جو کیسے خوبصورت قصیدہ نور کو لکھتے ہیں جو پوری دنیا میں عقیدت سے پڑھا جاتا ہے جھوم جھوم کر سنا جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اب اس تصور میں ذرا یہ شیر کو سُنیے باغے طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مستبو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلیمانور بڑا میں پڑھتی ہے کل نور کا رکا مس مضبوط ہے بل پڑھتی ہے کل نور کا اگلا شیر کتنا خوبصورت ہے بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا کچھ مشکل الفاظ ہیں اس کا پہلے باروی کے چاند سبحان اللہ یا مراد کیا ہے کہ بارہ ربی الاول کی تاریخ تھی میرے آقا جو بارہ ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے تو بارہویں کے چاند سے تشریح دی ہے لفظ مجرا اس سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یاد رہے کہ یہ اردو لغت کا بڑا پرانا لفظ ہے اور اس کا مانا بنتا ہے سلام کرنا آداب بجا لانا اب یہ لفظ استعمال کم ہوتا ہے لیکن میں نے چاہا کے اس شعر کو ضرور شامل کیا جائے تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے کوئی غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے کہ اس سے مراد کیا ہے تو باروی کے چاند کا ہے سجدہ نور کا بارہ برج برج کس کو کہتے ہیں یہ سیارگان فلکی جو فلک فلک کے افلاق کے جو ستارے ہیں ان کا ایک مقام ہے اس کو برج کہا جاتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کفر سے مراد محل اب ذرا آتے ہیں کہ اس پورے شیر کا مطلب کیا بنتا ہے امام اس کو محبت اعلیٰ حضرت شیر میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب چاند کی بارہ تاریخ آتی ہے سبحان اللہ انداز دیکھیں بیان کرنے کا بارہ ربیع الاول کو میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو گویا جب بارہویں رات چاند کی آتی ہے تو وہ چاند نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام کی بارگاہ میں جھک کر سلام پیش کرتا ہے نہ صرف چاند پیش کرتا ہے بلکہ جتنے تارے ہیں سیار گانے فلک، یعنی اس آسمان پر جتنے سیارے ہیں اور اس کے جتنے برج ہیں ہر ہر برج کا ستارہ جو ہے کیونکہ بارہ برج بتائے جاتے ہیں تو بارہ برجوں کا ہر ہر ستارہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سلام نیاز بجا لاتا ہے اعلیٰ حضرت کا انداز تخیل بڑا نرالا ہے گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں نہ صرف انسان نہ صرف فرشتے بلکہ ستارے اور چاند بھی حاضری دیا کرتے ہیں اب اس تصور میں ذرا اس شیر کو سمجھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے لکھتے ہیں بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور تھا <compelling Ontopedi kita> بار کے چاند کا مجرا ہے سجتا نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ذرا اگلا شیر سنیے آلہ حضرت کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں یعنی یہ جنت جو ہے یہ خلد جو ہے یہ المنتہا جو ہے یقیناً بڑے کمال کے مقامات ہیں مگر میرے آقا کی آکا کشان ورا ہے میرے آقا کی جو مقام ہے اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے الا حضرت لکھتے ہیں ان کے کسرے قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا سدرا پائی باغ میں پودا نور کا کمال بات کرتے ہیں حضرت ہیں اچھا تھوڑا پہلے میں مشکل الفاظ سمجھا دوں کسر کہتے ہیں محل کو آ, اچھا قدر عزت والی جگہ یعنی ایسا محل ایسا آ, جو ہے وہ قصر جو عزت والا ہو اچھا پھر صدرت یاد رہے اس کو بیری کا درخت تھا امین تشریف فرما ہوا کرتے تھے یہ ایک بیری کا درخت ہے جس کو سدرت النتہا کہا جاتا ہے اچھا اب ننا سا یعنی چھوٹا سا اچھا اب سمجھ عداد کا تخیل کیا ہے فرماتے بے شک جنت بہت بڑی ہے اور جنت کے جب فضائل پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے ایک ایک درخت جنت میں جو درخت ہوں گے نا ان کا سایہ اتنا ہوگا کہ پانچ سو سال تک کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس سائے کو پار نہ کر سکے گا یعنی اتنی بڑی جنت ذرا غور دیئے مگر اتنی بڑی جنت جو ہے نا میرے آقا کے جو عظمت کا محل ہے نا محل کون سا عظمت کا جو محل ہے اس کے مقابلے میں اس محل کا چھوٹا سا کمرہ ہی ہے سدرا کیا فرماتے ہیں ان کے کسرے قدر سے ان کے کسر قدر میں خلد ایک کمرہ نور کا اچھا اب سدرا کیا ہے سدرت المتہا کا بڑا نام سنا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں تک امین تشریف لے گئے میرے آقا اس سے آگے تشریف لے گئے بڑا مقدس مقام ہے مگر یہ پودا ہی ہے نا بیری کا وہ پائی باغ یعنی وہ باغ جہاں میرے آقا علیہ اصلاۃ السلام کے گھر کے جو کسر قدر ہے اس میں جو عظمت کا ایک باغ ہے اس میں ایک ننا سا جو پودا ہے نا وہ سدرت المتا ہے محمد اب ذرا غور جس آکا کی عظمت کا مکان اتنا بڑا ہو اس مکان کے مکین کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آلاد حضرت کی ذرا غور کی دیئے ان کے کسرے قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا سدرا پائیں باغ میں ننا سا پانی باغ کا میں رے قدر سے کمرہ نور کا سد رپائیں باب میں ننا سپودان کا سد رپائیں باب میں ن سپو نو آگے لکھتے ہیں عرش بھی فردوس بھی شاہ والا نور کا پہلے خلد جنت کے بارے بتایا اب بتا رہے کہ جو عرش ہے اور فردوس یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا یہ مسمن برج وہ مشکو آلہ نور کا ذرا مانا سمجھیے کچھ الفاظ کا عرش اللہ کا جو تخت ہے سردوس جو سب سے افضل جنت ہے اچھا پھر مسمن کے معنی کیا ہے حشت پہلو، یعنی آٹھ کونوں والا اور مشکو یہ شاہی محل کا بالا خانہ جو ہوتا ہے جس کو چوبارہ بھی کہتے ہیں اب آلہ حضرت نے کس انداز سے سمجھایا کہ عرش کا بڑا مقام ہے یقیناً اللہ کا عرش ہے اور فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے مگر نبی پاک کو رب نے اپنے خزانے کیسے اتا فرمائے اور کیسی عزمت کا مکان عطا فرمایا کہ آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ عرش معلّہ ہو یا جنت الفردوس اللہ یہ سب کچھ حضور ہی کے لیے ہے کیونکہ عرش میراج کی رات اور قیامت کے دن آپ کے بیٹھنے کے لیے ہوگا اور جنت میرے آقا علیہ السلاط السلام کے غلاموں کے لیے ہے کیونکہ اللہ سے وجل کا بڑا خوبصورت فرمان ہے ہم اس جنت کا اپنے نیک بندوں کو وارث بنا دیں گے جب اللہ کے نیک بندے وارث ہیں تو نیکوں کے امام امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلاط والسلام کے ہاتھوں میں کیا کچھ نہیں ہے اور یاد رہے یہ جو عرش معلّہ ہے نا پیارے آکا کو کس طرح قیامت کے دن بیٹھنے کا مقام ملے گا اللہ حضرت ایک اور شیر میں سمجھاتے ہیں فرماتے نا عرش حق ہے مسند رفاط رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تو کیا خوب بات کی پہلے میں کہ جنت کیا ہے میرے آکا کے کسرے قدر کا چھوٹا کمرہ ہے سجرت المنتہا کیا ہے میرے آقا کے عظمت کے باغ کا چھوٹا سا پودا ہے آپ کہتے ہیں عرش بھی فردوس بھی اس شاہے والا نور کا یہ مسمن برج اچھا آٹھ کونوں والا جو برج ہے یعنی اس کے مطلب یہ بنے کہ آٹھ کونوں والا جو عرش ہے یہ پیارے آقا کا ہست پہلو محل ہے اور جنت الفردوس میرے آکا کے آلہ جو بالا خانہ ہوتا نا میرے آقا کے نورانی محل کا خانہ ہے تھوڑی مشکل ٹرمینالوجیز ہیں تھوڑی مشکل پرانی اردو ہے لیکن کمال بات کرتے ہیں اور ہر لفظ کا ایک بڑا خوبصورت معنی بنتا ہے تو آلہ حضرت اس کلام کے شروع ہی میں ندی پاک کی شان اور میرے آقا کو کیا کیا رب نے اختیارات دیے ہیں اور جنت بنائی میرے آقا کے لیے جی ہاں جی یہ بات بھی آلہ تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے میرے رب فرماتا کلما حلق تو محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا ہے ایک ایک محبوب تجھے نہ بناتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا تو جو سب کچھ بنا ہے پیارے آقا کے صدقے بنا ہے تو آلہ حضرت ایک ایک کر کے چیز سمجھا رہے ہیں غور سے شیر کو دوبارہ سنیے فرماتے ہیں ارش بھی اس شاہ والا نور کا یہ مسمن برج وہ مشکوے آلہ نور کا اے سی دو اس شاہ والا حضرت کی شاعری کو ہم سمجھتے گئے پڑھتے گئے تو بہت سارے مشکل اردو الفاظ بھی سیکھ جائیں گے کیا بات ہے میرے رضا کی عطا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری لغت کو بھی ہماری زبان کو بھی درست کر رہے ہیں اگلا شعر ذرا سنیے کیا بات ہے تیرے ہی ماتھے رہا جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا ماتھے یعنی سر پر اچھا اس کا اگلا جو لفظ بنتا ہے آلہ حضرت لکھتے نا یہاں پر ماتھا پیشانی کو کہتے ہیں اور رہا یعنی رہا یعنی اچھا یہاں اس سے مراد ہے سجا رہا کو ٹھہرا بھی کہہ سکتے ہیں سجا بھی کہہ سکتے ہی ماتھے رہا رہا سے ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہی پش پیشانی پر جو سہرا ہے وہ نور کا سجا ہے اچھا پھر آگے فرماتے بخت بخت کہتے نصیب کو اچھا جاگا یعنی نصیب بیدار ہوا تو اس کا مطلب کیا بنا پورے شیر کا اے جانے کائنات نور کا سہرا آپ ہی کے سر ہے آپ کی ظاہری حیات کے بعد بھی حضرت بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں کامیابی کے جو جھنڈے گاڑے تھے اس نے بھی آپ کی مئیں مبارک ہی کا تو صدقہ تھا جو ان کی پیشانی پر ان کی ٹوپی میں انہوں نے سیا تھا گویا دنیا میں جو برکتیں آپ کی ذات سے ہوئی آپ کی حیات طیبہ میں ہوئی وہ بھی آپ ہی کا سہرا ہے اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کو جو کامیابیاں ملیں یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے در کا صدقہ ہے اور آگے کیا فرماتے ہیں نور کا وقت بھی جو ہے یہ نور بھی جو ہے اس کا نصیب بھی آپ ہی کی وجہ سے بیدار ہوا ہے نورانی ستارہ بھی آپ ہی کے صدقے چمک رہا ہے جو جس رنگ میں بھی, بھی روشنی دے رہا ہے چاہے وہ پاک پتنگ میں بابا فرید ہوں خواجہ صاحب ہو اجمیر میں یا لاہور میں مرکز میں داتا صاحب ہوں جو جدر نور دے رہا ہے آکا یہ آپ ہی کا صدقہ ہے آپ ہی کی خیرات ہے جو سب کو ملی ہے تو کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا تیرے تیر ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا رہ نور کا بخت جاگا نور کا چند کا ستارا نور کا اب جو شیر ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس کلام کا اس کلام کی جان ہے اگر یہ شیر عشق کے عالم میں پڑا جائے تو کہتے ہیں دل کی کیفیتی اور ہو جاتی ہے یعنی اللہ حضرت کا سیکوینس دیکھیں پہلے نبی یہ پاک کی شان بیان ہو رہی ہے آقا کے در سے کس کس کو خیرات ملے اسٹارٹی تو وہیں سے لینا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا یعنی اس نوری دربار اس نوری آقا کے دربار میں حاضری کا تصور باندھا ہے جہاں انسان تو انسان جنات تو جنان فرشتے تو فرشتے بلکہ آسمان سے تارے بھی سلام بھی کرتے ہیں خیرات بھی لیتے ہیں پھر فرماتے آقا آپ کی عظمت تو وہ ہے پھر دوست بھی آپ کی تو عرش معلہ بھی آپ کا تو قدرت المنتہا بھی آپ کے باغ کا پودا اتنا کچھ ہے آپ کے پاس آپ کے ماتھے جو ہے وہ نور کا صحرا بھی ہے اب کیا التجا کرتے ہیں ذرا سیکوینس دیکھیں ذرا ترتیب دیکھیں اب لکھتے ہیں میں گدار, گدار, گدار تو بادشاہ گدار بھر دے پیالہ نور کا آک میں گدا بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دور تیرا دے ڈال صدقہ کا نور کا نوری آقا کی دربار میں گویا کشکول لے کر بریلی کا امام حاضر ہے ہم ان کے پیچھے پیچھے تصور میں کھڑے ہو جاتے آقا آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں بلکہ آپ وہ بادشاہ ہیں جس کے گھر پر جس کے در پر بادشاہ خیرات مانگنے جھولی پھیلائے حاضری دیتے آلہ حضرت نے اپنے شعر میں سمجھایا نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں آقا آپ تو وہ والے بادشاہ ہیں. اور میں غریب میں فقیر میں آپ کا غلام آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں پیالہ لے کر کاسائیں گدائی لے کر حاضر ہو گیا ہوں یا رسول اللہ اس پیالے کے اندر نور کی خیرات ڈال دی دیجیے یہ گندگی دل کی دور ہو جائے اور دل دورانی ہو جائے گن بھری زندگی سے جان چھوڑ جائے اور پھر کیا بات لکھتے ہیں نور دن دُنا تیرا دن دونا کہتے ہیں دن رات ڈبل ہو جائے دن دگنی رات چوگنی جو ہم کہتے ہیں. آقا آپ کا نور اور بڑھتا رہے اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے بس آپ خرم کر دیجئے, دے اتا کر دیجئے صدقہ نور کا اس تصور میں ڈوب کر کہ گویا ہم دربار مستفی میں حاضر ہیں اور خیرات کی التجا پیش کر رہے ہیں یقین جانے میرے آقا کا در وہ ہے جہاں سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا ہمیں بڑی امید ہے کہ اس کسی نور کی برکت سے ہماری جھولیوں میں بھی نور کی خیرات ضرور اتا ہوگی آئیے شیر کو سنیے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونوں تیرا دے ڈال سدکا نور کا میں ددا میں ددا تاد ترا بیو ن ترا اے ڈال سد کان کا نمبر اگلے شیر میں آنا تو دیکھتے ہیں پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھے موسا تور سے اترا صحیفہ نور کا پشت یعنی کبر ڈھلکا یعنی اوپر سے نیچے کو جھکا ہوا شملہ یہ امام کا بھی ہوتا ہے اس کو پلو کو بھی شملہ کہتے ہیں اترا اس سے مراد ہے نازل ہوا صحیفہ کس کو کہتے ہیں آسمانی کتاب اب اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے کیا خوبصورت انداز میں میرے آقا علی اصرات السلام سے آلہ حضرت کیا خوبصورت بات فرما رہے کہ اے میرے آکا آپ کے سرے انور سے اماما شریف کا جو نورانی شملہ ہے نا ذرا تصور اماما سرکار جمع کہ میرے آقا کی پشتے انور پر میرے آقا کی مبارک پیٹھ پر امام کا شملہ ہے کہتے ہیں آقا یہ جو پشتے انور سے امام کا شملہ بھی لٹک رہا ہے نا اگر موسا علیہ السلاط والسلام دیکھ لیتے نا تو وہ ضرور کہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے نور کا صحیفہ نازل ہو رہا اور موسا علیہ السلاط والسلام نے تو تور پر نور کے جلوے دیکھے ہوں گے اس لیے وہ تو پہلے ہی نظر میں پہچان لیں گے اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں حضرت مسا علیہ سرت والسلام سے کیوں بات کی ان کا تذکرہ کیوں کیا کسی اور نبی کی بات کیوں نہ کی دیکھے موسا تور پر اترا صحیفہ نور کا کیونکہ حضرت موسا علیہ سرت تور پر جایا کرتے تھے نور کے جلوے اترتے دیکھتے تھے جب حضرت مسا علیہ سرات اسلام آکا آپ کا امامہ دیکھتے اس کا شملہ دیکھتے انہیں ایسا ہی فیل ہوتا کہ کوہ تور پر گویا نور کا صحیفہ اتر رہا ہے یہ کلام رضا کا کمال ہے کہ پیارے آکا کے امامے کے اس شملے کی تعریف کی ہے کس انداز میں کی ہے اب یہاں ایک بات اور بھی تو پتا چلینا میرے آقا امامے والے میرے آقا کی سنت ہے امامہ شریف پہننا اے آشان رسول آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں امامے کا تاج سر پر سجالی لیجیے یہ جب تک امامہ سر پہ رہے گا انشاءاللہ سنت کا ثواب ملتا رہے گا آئیے شعر کو دوبارہ سنیں پست پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھیں موسا تور سے اترا صحیفہ نور کا پھلکا سر ان شملہ نور کا دیکھے موسیٰ پور سے اترا صحیح پا نور کا دیکھیں موسا سے اترا صحیح پا کا میرے بچے سربھی بھائی صرف شملے پر ہی بات نہیں کی آلہ حضرت نے پیارے آقا کے امامے کا تصور جمایا تو کیا خوب جمایا دنیا بھر کے تاجدار بڑے بڑے بادشاہ تاج پہنتے ہیں مگر میرے آقا کا امامہ آئے ہائے کیا بات لکھتے ہیں آلہ حضرت تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا اماما نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اب اس کا معنی کیا بن رہا ہے کہ تاج والے یعنی وہ بادشاہ جو تاج پہنتے اور امامہ میرے آقا کا نور کا امامہ ہے اب بول بالا سے مراد یہاں کیا بنتا ہے بول کہتے ہیں بات کو قول کو اور بالا یعنی بلند گویا دنیا بھر کے تاج والے جو بڑے بڑے کرو فر والے ہیں انہوں نے جب نبی پاک علیہ اصلاۃ والسلام کا مبارک امامہ شریف دیکھا اور پیارے آقا کے جب امامے کو دیکھا گویا اس کی عظمت اور شان کو دیکھ کر ششدر رہ گئے حیران رہ گئے ان کے سر جھک گئے اور لبوں پر گویا بے ساختہ یہ دعا جاری ہو گئی یا اللہ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور برکت فرما نور والے آکا کی عظمت کا مزید بول والا فرما گویا جو دیکھتا ہے نبی پاک کے اس نورانی امامے کو سر جھک جاتا ہے ادب سے اور زبان پر بے ساختہ یہ جاری ہو جاتا ہے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں اللہی بول بالا نور کا بالا دیکھ تیرا سر جھکاتے ہیں نورانی کسیدہ قصیدہ نور جاری ہے اور واقعی جس کو کہتے نا مزے کو بھی مزہ آ رہا ہے مگر سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ اگلے سلسلے میں رضا میں اسی قصیدہ نور کے مزید کچھ چشار ہوں گے بہت طویل بڑا خوبصورت بڑا نرالا کسیدہ ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید نور کی خیرات لینے حاضر ہوں گے مدنی چلنے دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم